الحمد للہ حافظ چلیں تو شروع کریں کامیابی کے چمن تک ہی راہی پہنچا جس کے قدموں سے کپکتی ہے لگن کی خوشبو آپ کی لکیروں سے فیصلہ نہیں ہوتا عزم کا بھی حصہ ہے سندی بنانے میں تو احمد سے کام لیں اسم اللہ الحمدللہ علی عباده الحمد للہ مسلم بعد میرے دینی بھائیوں اور علم دوست بزرگوں تفریح و سنت کے شہدائیوں ہماری یہ دوسری دن شخص نواقد سے متعلق منعقد ہو رہی ہے پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے تمام سبیر کبیر گناہوں کو معاف فرمائے ہماری نیتوں کو خالص فرمائے اعمال کو درست فرمائے امت مسلمہ کو رحم و گرم فرمائے ہمیں صحابہ اور سرف کے منہج کے مطابق علم حاصل کرنے اور قوم و جماعت تک اس علم کو اسی طرح ریلیز کرنے کے توخد نصیب فرمائے یہ بات ہمارے ذہن و دماغ میں آ چکی نواق توحید یہ نواقد اسلام لا تعداد انگنت ہیں لیکن دس نواق کا اختصار کے ساتھ شیخ امام العو محمد بن عبد الحب رحم اللہ نے ذکر کیا ہے کیونکہ اس زمانے میں یہ دس بیماریاں امت میں بہت ہی زیادہ عام تھیں ان میں سب سے پہلی بیماری سب سے پہلا ناقص سب سے پہلا ارتداد کر کی اینٹ جس سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے سب سے پہلا کفر کا گیٹ جس گیٹ سے آدمی کفر میں داخل ہو جاتا ہے وہ شرک شرک روئے زمین میں سب سے بڑا گناہ اور پاپ ہے اللہ کے ساتھ ظلم ہے اور روئے زمین میں تمام فتنے اور فساد کا جڑ اور بنیاد ہے شرک وہ گنا ہے جس کے بارے میں ابھی آیات بھی آپ سنیں گے اور پڑھتے ہی آ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی اس کی سزا ہے قبر میں بھی اس کی سزا ہے اور آخرت میں بھی ہے شرک کے نقصانات انسان کے دل پر شرک کے نقصانات انسان کے اعمال پر شرک کے نقصانات انسان کے اخلاق پر شرک کے نقصانات انسان کے معاملات پر شرک کے نقصانات قوم و جماعت پر یہ ساری چیزیں ان میں سے ہر ایک ایک موضوع پر ایک مکمل کتاب چاہیے یا کم سے کم ایک درس لے کے آئیے شرک کا ذکر پہلے کیوں کیا اس لیے کہ یہ سب سے بڑا گناہ اصل ال ہے اور شرک میں رب العالمین کی تنقید ہے شرک میں اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابے قرار دینا ہے اللہ کو مخلوق کے مشابے اور وہ مخلوق جو آزد اور فقیر ہے محتاج ہے اس کو خالق العلام القادر کے ساتھ تشویش دینا یا اللہ رب العالمین کو جو قادر مطلق ہے جو علام الغروب ہے اس کو زلیل اور فقیر مخلوق سے تشویش دینا یہ بہت بڑا گنا اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ان نشر کا غلون نمبر ایک نمبر دو شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ امام الحنفا خلیل ابراہیم خلیل علیہ وعلی نبینا افسر السلت والتسلیم جنہوں نے کفر و شرک کے ایوانوں میں سلسلہ برپا کیا جنہوں نے کفر کی وادیوں کو چکنا چور کیا جنہوں نے توحید و سنت کا اعلان کیا جنہوں نے بدخانے میں توحید کی آواز لگائی جنہوں نے اسی توحید کے نتیجے میں ہجرت کی فلم احمد الرمید اللہ وہ کل نبی وہ ابراہیم جس نے اسی توحید کے خلاف درس دینے کی وجہ سے جس نے اسی شرک کے خلاف درج دینے کی وجہ سے اور توحید اعلان کرنے کی وجہ سے آگ میں جانے کی سزا پائی اور وہی ابراہیم علیہ السلام جن کے اوپر اللہ نے آپ کو سلامتی بنا دیا جنہوں نے دعا کی حسم اللہ و علیہ وکیل جیسا کہ مخالف روایت ابن عباس کی کال ابراہیم النار حسم اللہ و نعم الوکیل وہی ابراہیم جن کی اللہ نے تعریف کی ان ابراہیم كان ام للہ حنیفاً اللہ نے ان ابراہیم مکان و سبری والی اللہ تعین امام الفین ابراہیم پوری دنیا میں توحید کے امام تھے آئیڈیل تھے نمونہ تھے للہ اللہ کی طرف جھکنے والے تھے ہنیفن ون سائڈ تھے یک بنگا تھے اور شرک کرنے والوں میں نہیں تھے اللہ نے شرک کرنے والوں میں نہیں تھے مشرقی سے دور تھے جس نے اعلان کیا ہماری تمہاری دشمنی اس وقت تک رہے گی جب تک تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اوپر اپنی اولاد پر شرک کا خوف ہے اللہ اکبر و وَاِذْ قَالَ جَعَلَ الْبَلَدَ آمِنًا وَجلُبُنِ وَجلُبُنِ نَعْبُدَ <الْصُنَام> اللہ تعالی نے فرمایا کہ یاد کرو شوق کو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ مجھ کو میری اولاد کو بت پرستی سے دور ابراہیم اتنی ابراہیم التیمی تامین جلیل محدث کبیر اسلام کے ترجمان اسلام کے داعی اور اسلام کے اسکالر کہتے ہیں میاں منباد ابراہیم جب ابراہیم اسلام کو اپنے اوپر اور اپنی اولاد پر شرک کا خوف ہے تو پھر کون آدمی اپنے آپ کو شرک سے محفوظ سمجھتا ہے کیوں فیمے دادوں بنا لیں گے فتنا زندہ آدمی کبھی فتنے سے معمول نہیں ہو سکتا اس کے اوپر ہمیشہ فتنے کا خوف ہے اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو خوف اس میں شرک عام تھا یہ بیماری عام تھی اس زمانے میں اور آج مختلف انداز میں شرک چاروں طرف سے شیطان نے شرک کے مراکز قائم کر دیے ملاتی من بین و من ایمانی من آگے تک شرک کروا رہا ہے پیچھے تک کرا رہا ہے دائیں بائیں ہر طرف سے شرک کے اثرات شرک کے زہریلے اثرات اور شرک کے حملے یہاں تک کے فضاؤں کے ذریعے شرک یہاں تک زمین کی گہرائیوں کے اندر شرک ہر طرف کما کالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فلاں انیار الفتن پکا وہ خلاح بجور تھی تم کا وہ کل میں دیکھ رہا ہوں کہ بارش کے قطروں کی طرح سے تمہارے اوپر فتنے نازل ہو رہے ہیں اور فتنے کا پہلا معنی شرک ہوتا ہے الفتنا تو اشد میں ہوتا تھا فتنس اسی لیے حضرت حذیبہ نے کہا تھا لوسبن عالک مشرا ایک زمانہ آئے گا کہ آسمان کی بلندیوں سے آسمان کی بلندیوں سے تمہارے اوپر شر اور فتنے ڈالے جائیں گے چینلوں سے تمہارے گھروں پر شرک اور کفر کے کفر کے اثرات ڈالے جائیں گے کفر کی بارشیں کی جائیں گی یہاں تک کہ وہ ہتھیل خیال بھی یہاں تک کہ جنگلوں سہراؤں پہ پہنچ جائے گا چنانچہ آج تیرہ ہزار چینل بلکہ چیرہ تیرہ سے بہت زیادہ کئی ہزار چینل اسلام کے خلاف گز کرائے جہاں سے صرف کفر کی اور شرک کی تبلیغ ہو رہی ہوں تو اب بتائیے کہ ہمیں اس بیماری کو جاننا ضروری ہے یا نہیں ہے اسی توحید کی دعوت تمام نبیوں رسول نے دی اور اسی شرک کے خلاف حضرت علیہ السلام نے ساڑھے نو برس آواز لگائی اور اسی کے لیے ابراہیم علی علیہ وسلم نے ہجرت کی اسی توحید کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال مکے میں اور دس سال مدینہ میں اور اسی شرک کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ جنگ و کتال کیے اور اسی توحید کی دعوت اور شرک کے خلاف قربانیوں کے نتیجے میں مسلمانوں کو دونوں ہجرتیں کرنی پڑی ہجرت حمشہ اور ہجرت مدینہ تو یہ اتنی اہم اتنی اہم اتنی اہم باتیں اتنی اہم بنیادیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے اس لیے برائی کا جاننا بھی ضروری ہے شرک کا جاننا بھی ضروری ہے شرک ہے کیا ارب تو شرب اللہ شرف بلے تو میں کو اس لیے جاننا چاہتا ہوں اس سے بچو اس لیے حضرت حدیفہ کہتے ہیں رسول اللہ علی رسید وخلو علی شرف مقافتہ نہیں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے فضیلت کے بارے میں پوچھتے تھے ثواب کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر اور فطروں کے بارے میں پوچھتا تھا برائیوں کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ اس برائی سے میں بچ سکوں اس لیے پوچھتا تھا تاکہ برائی ہم کو پان لے تاکہ ہم اس برائی میں واقع نہ ہو جائیں یعنی برائی سے بچنے کے لیے برائی کو جانتے ہیں تو شرک سے بچنے کے لیے شرک کا جاننا ضروری ہے اس لیے حدیث صلی علوانی کی تحقیق میں صحیح ہے شرک و فہد اخرامین سعودہ فِي غلمت رات کے اندھیرے میں چکنے پتھر پر رات کا اندھیرا لاہور پر پتھر چکنا چکنے پتھر پر جس طرح چونٹی چلتی ہے یہ بات کے بعد میں کاٹی کا بھی ہے جس طرح چکنے پتھر پر رات کے اندھیرے میں کالی چونٹی چلتی ہے اس طرح کی ہلکے انداز میں اس امت میں شرک داخل ہو جائے گا اس لیے یہ کہنا کہ اس امت سے شرک نہیں ہوگا یہ امت میں شیر نہیں ہوگا بالکل غلط بات ہے کیونکہ ابھی آپ نے ہتھی سنی قبائل بل مشرقین قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے بڑے بڑے قبیل مشرکوں سے مل جائیں گے اور میری امت کے بہت سے لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے لہذا شیخ الاسلام محمد بن عبد الحاق رحمہ اللہ نے پہلا ناقص یا دین اسلام سے ارتداد کرنے والی یا مرتد بنانے والی پہلی چیز شرک سے کیا شرکی عبادت اللہ کی عبادت شرک کرنا عبادت اللہ کیوں کہا اس لیے کہ اللہ کی عبادت میں شرک یہ اصل شرک کی جامع تعریف ہے جس طرح شرک کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلی ہوئی بات ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے حضرت عبداللہ بن رسول نے پوچھا ایو گم ریاض مینا اللہ کی نے سب سے بڑا پاپ کیا سب سے بڑا گناہ کیا تو آپ نے شرک کی کتنی جامع تعریف انت جہ لن ہوا فلقا جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اس اللہ کا تم کیا بناؤ شریک بناؤ عبادت میں جب عبادت میں شریک بناؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت میں شریک بنانا گویا اس کی ذات میں بھی شریک بنانا اس کے صفات میں بھی شریک بنانا اس کے تمام خوبیوں میں شریک بنانا کیوں اس لیے کہ عبادت ہی مقصود ہے زندگی ہے اور اسی عبادت کے لیے اللہ نے نبیوں کو بیجا رسولوں کو بیجا کتابیں نازل کی اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو پیغام دیا اور اسی عبادت کی بنیاد پر قیامت کے لیے فریق الفل جن دی وہ فریق الف صحیح یہ بخاری عبادت کرنے والے فریق الفل جن جنت ہوں گے اور شیر کرنے والے فل صحیح جہنم کے اندر ہوں گے تو یہ شرکی تعریف اللہ شریک بنانا اور لغوی تعریف شریک پارٹنر پارٹنرشپ شریک بنتے ہیں جو ساجھی ساجیدار اور شرک کی تعریف کو سمجھنے کے لیے اگر اس حدیث کو بیان کر دیا جائے تو کیا حرج ہے ہمارے کی جو حدیث جو آپ نے بارہا عرما مشاہد سے سنی صرف ایک لفظ پیش کرتا ہوں اشری کی روایت ترویدی کے اندر ایک سید ترغیب کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ امر بن کریا بخمس کلمات سے بهن مار بني مل ان اموری بهن اللہ تعالیٰ نے یہ بن سکری علیحمت السلام کو حکم دیا کہ پانچ باتوں پر خود بھی عمل کرو اور بنی اسرائیل کو عمل کرنے کا حکم دو روایت لمبی ہے اور آپ جیسے باشعور بالغ العمر اور بالغ الفکر لوگوں کو معلوم ہوگا کہ حضرت یا بن سکری علیہ السلام نے جب اس بیان کرنے میں تھوڑی سی تاخیر کی تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو حکم دیا کہ یہ بن اس کو یاد دلاؤ کہ جلد سے جلد بیان کریں اور اگر نہیں تو آپ بیان کرو چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ عیسیٰ علیہ سلام اور یہی علی اسلام خالات بھائی سے معلوم ہے بخاری کی سے تو کہا کہ یا تو آپ بیان کرو یا میں بیان کرتا ہوں کہا کہ اگر میں بیان کرنے میں تاخیر کروں میں ڈرتا ہوں فخرشی تو یا فقشا بھی میں ڈرتا ہوں کہ مجھے زمین میں پھنسا دیا جائے کیا چنان اللہ اللہ چمنی شاہی کو حکم دیا فمل فی المسجد فضل سفیل مسجد و قید پورے بیت المقیز میں آگے پیچھے ہر طرف لوگ بیٹھ گئے تب انہوں نے کہا کہ اللہ نے پانچ باتیں بتانے کو گیا اس میں سے ایک امر ان اب اللہ ولا الله شروع بھی سیاح اللہ نے مجھے حکمت دیا کہ میں یہ بتاؤں کہ تم لوگ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو مشرک کی مثال شرک کو سمجھنے کی بہترین مثال مشرک کی مثال کیا ہے کما فی ال اس طرح اب کر بخال کا اپنی خالص سونے اور چاندی کی کمائی سے غلام خریدے ایک آدمی نے خالص سونے اور چاندی کی کمائی سے کیا کیا, کیا؟ ایک غلام خریدا کمائی بھی خالص اور غلام بھی اسی خالص کمائی بھی خالص اور غلام بھی خالص تو کام بھی خالص لے گا نا بھائی ہاں وہاں دام علی یہ گھر ہے یہاں پہ آپ کو رہنا ہے اور یہاں پہ آپ کام کرنا ہے صبح سے شام تک جتنا کام کریں گے آپ جو بھی مزدوری ہوگی ہمیں دے دیں اب یہ آدمی اپنے مالک کی زمین پہ رہتا ہے اس کا کھاتا ہے اس کا پیتا ہے اب کام کر کے جو بھی مزدوری ہوتی ہے یہ کام اپنی مالک نہیں کرتا کام کسی اور کا کرتا ہے فنی یقم اروا دالک فن یقم تم وال تمہیں اس کو پسند کرے گا کہ آپ ایک مقفول کو بلائیں دس ہزار ریال خرچہ کریں اور اس کا سارا ویسے کا انتظام کریں اور سب کچھ اس کو نماز دیں اور اس کے بعد میں وہ اڑنتو بن جائے کیا بن جائیں کیا ہوگا اس کا حروب میں جائے گا کی نہیں جائے گا دو نمبر کے کھاتے میں گرے گا کی نہیں گرے گا تو اللہ تعالیٰ کیسی اس بات کو پسند کرے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہے زمر کے آدمی انتیس میں کہا الحمد للہ اللہ نے مثال بیان کیا ایک مثال کہ ایک آدمی جس کا ایک غلام ہے اسی کا غلام ہے جو ہمیشہ اس کے اشارے پر دوڑتا ہے ناجتا ہے جی حضرت،, جی حضرت جی حضرت جی حضرت جی حضرت اشارہ ہاں ادھر آؤ ادھر آؤ گاڑی لے کے ادھر ہر جگہ لیکن ایک آدمی کا غلام ایک ہے جو غلام ایک آقا جو خدمت کرتا ہے اور یہ کہ ایک کو غلام ہے اور دس آقا ہو ایک ڈرائیور ہو اور دس کفیل ہو اب سمجھ میں آئے گا نا کیا ہوگا, ہوگا پاگل بھی ہوگا پاگل بھی کر دے گا سمجھ میں آئے گا تو یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دونوں مثالیں جب برابر نہیں تو جو آدمی اللہ کا ایک ہو کر کرے ایک, ایک اللہ کا ہو کر ہے اس سے بہتر اور شہادت کیا ہو سکتی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ جو انسان توحید پر ہوتا ہے وہ آسمان کی بلندیوں پہ ہوتا ہے سمجھ گئے واحد کی مثال بولو اب یہ مثال آنے والی ہے بلندی کی اور مشیر کی مثال ابھی دیکھیے جیسے اپنے رب کی ہدایت پر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بلندی عطا کر رہا ہے دنیا میں بھی اور آخر اپنے دن بدن ان کے ایمان میں ان کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے لیکن جیسے ہی شرک کیا دنیا میں سزا کیا ملے اس کو کہ اللہ کی نگاہ سے مل گیا دنیا میں کیا سزا ملی کہ اللہ نے اس کے دل میں نجاست نجاست داخل کر دی وہ سمزم کا پانی جس پانی سے نبی صلی اللہ علام کے طلبے ہر کی صفائی کی گئی حالانکہ جبریل علیہ السلام علم و حکمت کا تس لے کے آئے تھے آسمان سے لیکن آپ کے قلب کو صاف کیا گیا زمزم کے پانی سے خیر علی نالا تعام و زمزم انہ تام و تام شفا و شفاء صفا سب ملا وقت وہ زمزم کا پانی اتنا بابر کا پانی تعام یعنی یہ مائے مبارک سمزم کے پانی کو پینے والے اور پلانے والے کیا حاجیوں کو پانی پلا دینا یعنی نہیں سمزم کا پانی ہم راج سمزم کا پانی پلاتے تھے اور مسجد حرام کی خدمت کر دینا یا اللہ پر ایمان لانے اور آخرت اور ایمان لانے اور اللہ کی راہمی جہاد کے برابر ہے برابر نہیں ہو سکتے اللہ ظالم کو بہتر نہیں دیتا ات زمزم کا پانی پینے اور پلانے کے باوجود خانے کعبہ کی خدمت کے باوجود مہمان نوازی کے باوجود غریبوں کی کفالت کے باوجود حاجیوں کی تمام خدمتوں کے باوجود اللہ نے کہا دنیا کے سارے پانی سے زمزم کے پانی سے سارے پانی سے جو غسول کر لیں وہ ناپاک ہے ناپاک رہیں گے ان نمن مشرق ناپاک اسنی ہے کہ یہ دے کی نہ پاکی یا کی نہ پاکی کبھی دور نہیں ہو اس لیے اللہ نے کہا فج تنی اللہ حصہ کیا مثال اللہ نے فج تنی من سم اللہ وج تنی کی گندگی سے بہت بڑی گندگی ہے لہٰذا اس گندگی کا جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ گندگی خیر محسوس انداز میں بھی ہمارے اندر آتا ہے داخل ہو جاتا ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے ڈرایا اور آپ نے کہا شرک سے بچنے کے لیے بہترین سید ترغیب کی حدیث ہے چھوٹے شرک سے بڑے شرک سے اندر باہر تمام شرک سے اللہ بچائے گا اگر یقین کے ساتھ اس کو کم سے کم پڑھا کرو ڈیلی تین بار چار بار جو بھی ممکن ہو اللہ من یابی کا نو شیر کبھی کا استغفرک لما ہوں فروغ ایک روایت دوسری بات اللہ کا نو شیر کبھی کا سید جو شرک ہو گیا اللہ اسے معاف بھی کرے گا اور ہونے والے شرک سے اللہ تعالیٰ محبوظ بھی فرمائے گا تو خلاصہ یہ ہوا کہ شرک کا جاننا ضروری ہے تاکہ شرک سے ہم بچیں اور لوگوں کو بچائیں نمبر ایک نمبر دو شرک کی تعریفات بہت زیادہ کی گئی لیکن عام تعریف کہی جاتی ہے جہاد الشریک اللہ, و و اللہ کی ربوبیتی ہی وہ غلو ہوئی اسما و صفا کی اللہ کی رغوبیت میں اللہ کے اسماء و صفاق میں اور اللہ کی عروبیت میں شریک بنانا یہ تو حق کوئی بھی جانتا ایک اور تعریف کی گئی جو اس سے بھی زیادہ جامع ہے انشاءاللہ وہ یہ کہ مساوات غیر اللہ فیما ہوا من حق اللہ یعنی غیر اللہ کو اللہ کے حق کے اندر شریک کرنا مساوات غیر اللہ یعنی غیر اللہ کو اللہ کے حق کے اندر شریک کرنا یعنی برابر قرار دینا یعنی اللہ کا حق جو اللہ کے لیے خاص ہے اس میں دوسروں کا حصہ متعین کرنا چاہے تھوڑا ہو یا چاہے دس پوائنٹ ہو بیس پوائنٹ ہو زیرو پوائنٹ بھی اگر اللہ کے حق میں زیرو پوائنٹ مائنس اگر اتنا بھی اللہ کے حق میں دوسرے کو شریک کیا گیا تو اللہ اس کو کبھی نہیں معافی اس لیے مشرق کی مثال زمین پر گرنے کی ہے اور موحد کی مثال بلندے کی اللہ فرماتا متو میں مشرق مل دنیا میں اس کی صدا میں مشرق ملا میں نے سما گویا کے آسمان سے یعنی مواہد آسمان کو ہوتا اس کے امال چڑھتے ہیں اور ابن پاس نے تفصیل کے جو انسان کلب تو کہتا ہے یس خان الحمد للہ کلمات وہ چڑھتے ہیں اور مومن کی روح بھی چڑھتی ہے اور جو مشرق کی روح جو آسمان لا سما آسمان کے دروازے نہیں کھلتے اور اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے کہاں ساتھیں تو زمین کے نیچے کی درس دے چکا ہوں یعنی اس سے پہلے شرف سننا میں اس کی روح سجین میں ہوتی ہے سجین کہا ہے بھائی ساتھ میں تو چکی ہے ٹھیک ہے تو اور موتی روح ہے روحی میں ہوتی ہے اس کے اعمال بھی چلتے ہیں الغور صبر اور جنت اعلی مقام پر ہوں گے اور جس کی توہی جتنی پختہ ہوگی اتنی زیادہ ویسٹ گریٹ میں ہوگا اللہ ہم سب کو مقام میں صرف فرمایا ان لگاؤ من من توحید جتنی پختہ ہوگی جنت کا گریٹ بھی نیچے والے جنتی اپنے سے اوپر والے جنتی کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے مشرقی اور مغربی کناروں میں مشرق اور مغربی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں آہ. مشرقی اور ترجمہ کرنا پڑتا ہے کو جگہوں پر مشرقی اور مغربی کناروں میں جس طرح چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھتے ہو اسی طرح نیچے والے جنتی اوپر والے جنتیوں کو کتنی بلندی میں دیکھیں پوچھا گیا کیا یہ مقام انبیاء کا ہے کہاں کہ بلا و انبیاء کا تو ہے ہی لیکن جو خالص توحید پر ہوگا اس کا بھی مقام توحید و سنت ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق فتنے جنگو جدل تکلیف سے پیدا نہ کر آپ نے رجال نامنو باللہ جو اللہ پر ایمان لایا اللہ پر ایمان یعنی خالص ایمان فائی نامن تم بھی شرف سے بالکل پاک اللہ والا ایمان آپ لوگ, لوگ سمجھتے ہیں جت جتنی تحید بخت ہوگی اتنی اللہ دنیا میں بھی بلندی کرے گا لیٹ ڈگری اس میں سب سے بلند رہو. یہ کہتے تم سربلند رہو گے اونچے رہو گے نہیں سب سے اوپر رہو گے توحید والے دنیا میں بھی سب سے اوپر روحی ان کے اوپر جنت میں بھی سب سے اعلی مقام اعمال بھی ان کے احمد جو ہی شرکیاں کیا گر پڑا ہر رمین آسمان سے گر پڑا اور آسمان سے گرا تو ایسے ظاہر سی بات ایک آدمی پانچ ہزار فٹ کی بلندی سے گرے تو پیچھے میں روح اس کی نکل جاتی ہے تو جیسے گرا تو اس کی روح مر گئی مر گیا ہو یعنی اس کا ایمان ہی ختم اور ایمان ختم تو ہو گیا اس کے باوجود کیا ہوا فتخ تو اب رہا جسم تو اس کے جسم کو چڑیے نے کیا کر لیا نوچ لیا یعنی چڑیے اس کی, تفسیر کی شیطان یہ چی... یہ شیطان ہے جو اس کے جسم کو بھی نوچتا ہے اس کے جسم کے رد و ریشے میں شیطان داخل ہو جاتا ہے شیفان اس کے جسم میں داخل ہو گیا نوچ لیا ایک دم ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. تباہ کر دیا نمبر ایک نمبر دواؤں نے،, نے اس کو دور دراز مکان پر پھیر دیا کہ پتہ نہیں چلا کہاں چلا گیا اسے مراد خواہشات جو مشرق ہوتا ہے وہ خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے اور شریک کے بعد تمام گناہ آسانی سے کرتا ہے اسی لیے اللہ نے کہا وہ اما امان کتنی جامعباد ایک لفظ میں پورا اسلام آ گیا غور تو کرنا کہ نہیں کرنا قرآن پر اس لیے کہتے ہیں ولجہ لدا ان قادل شفا ہو امران کی تقیب ترکیب تفیقانی سنتی وہ تبیب عالم تبیبر عالم الربانی قرآن قرآن یعنی اگر علم چاہتے ہو علم چاہتے ہوں تو قرآن میں تجرب کرو غور و فکر کرو تو میرے حال اللہ رب العالمین نے شر کی قباحت و شناخت بیان کی ہے کی اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ وہ مقام ربی جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے بڑھ گیا اور خواہشات کی پیروی سے بچا جنت اس کا ٹھکانہ ہے خواہشات سے بچو گے کیونکہ جو آدمی خواہشات کی پیروی کرتا مشرک جو ہوتا ہے وہ خواہشات کا غلام ہوتا ہے محدود خواہشات کا غلام نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نے کہا تباہ ہوا ہودمین اللہ اس سے گمراہ با... کون ہو سکتا ہے جس نے ہم خواہشات کو مابط بنا لیا تو یار شرک جو ہے انسان عقیدے میں بھی شرک ایک اشر کو فیل احتقاد شیر کو اشر کفیل احتقاد اور اشر کو بال قول عشر کو عقیدے میں شرک تو آپ دیکھ لیجیے یہ عقیدہ رکھنا بزرگاندین کرام تصرف فرماتے ہیں اور یہ عقیدہ میں چونکہ دنیا کے مختلف ایسے حالات ہو چکے ہیں کہ بہت ہی محتاط بولنا پڑ رہا ہے ورنہ میں نام لے لیتا لیکن چلیے ایک بہت بڑے رائے پور کے علم تھے اور یہ بات میں نے بہت بڑے بڑے چوہا لوگوں کے درمیان سنا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت سے فرمائے ان کے شرط سے بتائے یعنی آپ اور ہم ان کی علمی صلاحیت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں گے اتنی بڑی سلائی ایک رائے پور کے بہت دور سے میں دور کی کوڑی مار رہا ہوں سنیے کہ جب پہلی مرتبہ یعنی میں نے یہ اکیلے نہیں سنا بہت بڑے بڑے جواد لوگوں کے بیچ میں پہلی مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا تو سارے لوگ بے خوش ہو گئے یہ سیدھا ہو گیا سر گیا اور جب دوسری متبل آئی اللہ کہا سارے لوگوش میں آ گئے تم نے نہیں کہا کہ اگر بے ہوش کرنا اور ہوش کرنا میں لانا ہوتا تو اب اجل کو ہدایت نہیں ملتی اتبا شہبار ربیا کو ہدایت نہیں ملتی نبی کے کرتے میں دفن کیا گیا عبد اللہ مسلم اللہ مسرت نہیں کرنا اس لیے عقیدے میں شرک اور شرک باللسان جیسے, جیسے غیر اللہ کو پکارنا یہ زبان سے شرف اکبر ہو رہا ہے اور حفام غیروں کے سامنے سجدہ کرنا ہے جیسے میں نے بتایا تو ایک ٹرین میں میں آ رہا تھا گلبرگہ سے بمبئی سفر کر رہا تھا وہ پہلا دور تھا یعنی مطلب ابھی میرا آغاز تھا تربیت کا اسٹیج کا فرسٹ اسٹیج تو میں اس میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا پادری ہے سر اور وہ بھی کپڑا پہنے ہوا ہے کون سا سفید کپڑا نہیں جو کہ سب سے بہتر ہے لاکن نبی کی بھی حدیث ہے نا بھائی کبھی حدیث ہے مردوں کو بھی دف رہا اور کالا اماما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا حدیث جابر کی فتح مکہ کے موقع پر مسلم شریف کی حدیث ہے دخل نبی دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چلیے اور گرین تو وہاں جنتیوں کو پہنایا جائے گا اس لیے میں کہتا ہوں گرین سے پہلے گرین بنو لیکن وہ پہنے ہوا تھا دوسرا وہ پہنے ہوا کہ خاص کپڑا تھا جس کو کہتے ہیں وائی ای ڈبل او ڈبلو کیا ہوگا جبکہ اللہ کے نبی نے اصور مسفی شریف کی حدیث آپ نے ایک صحابی کو دیکھا اس درد ان کا کپڑا پہنو تو آپ نے منع کیا نہ ملا کھلا کلا ہو بلا آخر یہ ان لوگوں کا لباس ہے جس کا آخر میں کوئی حصہ نہیں اصل بتانا یہ ہے کہ میری سیٹ اس کی سیٹ بالکل قریب قریب تھی دونوں دوست یعنی انسانیت کی حیثیت سے قریب اب وہ دیکھ رہے ہیں جو آ رہا سجدہ کرا جو آ رہا سجا کرا وہ دیکھ رہا ہے کہ بغل میں بیٹھا ہوا ہے کوئی اور اس کو نکاح ہے میں نے بھی کہا کہ چل میں بول نہیں سکتا تو نگاہ سے تم ماروں گا تم کو تو میں نے دیکھا جو آرس نہ کرا وہ شرما بھی رہا ہے روک بھی رہا تھا تو میں نے کہا کہ اس کو ٹوکیں گے تو ہو جائے گا بوال تو بہتر ہے کہ میں کتاب الٹی اور میں نے ایسے اسے بیٹھا ایسے پڑھنا شروع کیا سلفیت کا تعارف جو بھی اچھے ہم نے کہا کہ ابھی تو نہیں چھڑیں گے لیکن چھیڑے گا تو چھوڑیں گے نہیں واضح. تو میرے دوست اتنا علم رکھتے ہوئے اتنی صلاحیت رکھتے ہوئے اتنا ہو رہا عمل ہی شرک ہو رہا شیر اکبر تو عقیدے میں شرک زبان سے شرک اکبر اور عمل کے ذریعے سے اس لیے شرک سے متعلق آپ کو یہ بتانا ہے یہ آپ کو پہلے سے بھی معلوم ہے کہ شیر اس میں شیر اکبر اور شرکے شیر شرک اکبر شرک اکبر ربوبیت میں شرک عرحویت میں شرک اسمس بات میں شرک کسی کی مثال کی ضرورت آپ کو نہیں ہے کیونکہ بہت واضح بات ہے سمجھ گیا نا یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے چلیے آگے چلیے شرک کے اندر جو قسمیں ہیں شرک الت کے اندر شرک الت کے اندر بہت ساری قسمیں ہیں الوہیت میں شرک جو اس دور میں پھیلا ہوا ہے جس کو تھوڑا سجانا ضروری ہے میں صرف سرسری طور پہ چل رہا ہوں وہ کیا ہے شرک فل کیا مطلب ہوا ڈرنا فلاں تم کو اپنے اولیاء سے اپنے چہروں سے ڈرا تم سے ڈرو کہ تم مومن ہو اس لیے بعض طلف نے تفسیر کی ان الخوف من الجسد اللہ سے در خوف کا ایمان میں وہی حصہ ہے جو جسم میں سر کا ہے سر کو یعنی دھڑ سے الگ کر دیا جائے تو انسان مردہ رہے مردہ مردہ رہے گا زندہ مر جائے گا نا اسی طرح اگر انسان کی زندگی سے اللہ کا خوف ختم ہو جائے ایمان ختم ہو جائے اللہ نے کہا مجھ سے کرو لہذا غیر اللہ سے خوف کی چند صورتیں ہیں نمبر ایک شرک الخوف السر یا خوف سر سر یعنی جس طرح شرک جو ہے سیکریٹ انداز میں غیر محسوس انداز میں شرک امت میں داخل ہوگا ریاکاری دکھاوے کے دکھا ذریعے اسی طرح شرک اکبر بھی غیر محسوس انداز میں داخل ہوگا خوف السر یعنی اندر میں شرکت اوپر سے ظاہر نہیں ہو رہا ہے خوف السر کیا ہے کہ جو آدمی اس بات سے ڈرتا ہو کہ اگر اس نے اپنے آقا کے لیے کام نہیں کیا تو اس کے اوپر کوئی بڑی آفت مصیبت آ جائے گی جیسے مثال کے نواز کے دور میں نے سنا کہ فلاں آدمی نے گیارہویں نہیں کیا جس کو شریف بنا دیا گیارہویں کو کیا بنا دیا شریف بنا دیا جبکہ گیارہویں گیارہویں ہے تو ایکوی کیوں نہیں ندا نبی صلی اللہ علیہ نے صحابہ کی, کی تعریف نہیں ندھائی تو جس نے گیارہویں نہیں کیا تو اس کی بھینس مر گئی اور یہ بہت ساری مثالیں ہیں فلاں درگاہ پر نظر مان کر مرغا نہیں چڑھایا تو اولاد مر جائے گا فلاں کو اتنا اگر پیسہ نہیں دیا تو بہت بڑی آفت آ جائے گی فلاں عالم سے تقریر کروایا اگر اس کو پچاس ہزار نہیں دیا تو پھر اس کا گھر تباہ برباد ہو جائے گا یہ جو چیز ہے کعبہ کے رب کی قسم میں یہ کے اصغر نہیں ہے بلکہ شیر اکبر ہے اسلام سے خارج کرنے والی چیز نمبر ایک اور جو شیر اکبر کا مرتکب ہو گیا اور اس پر حجت پوری ہو گئی سب سے پہلے میاں بیوی بی میں تفریق طلاق ختم طلاق ہو گئی کیا ہو گئی طلاق میاں بیوی کا رشتہ ختم نمبر ایک نمبر دو اسلام سے نکل گیا اسلام سے نکل گیا امیہ ابھی کا رشتہ بھی ختم ہو گیا نمبر تین نہ اسے اصول دیا جائے نہ کفن دیا جائے گا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا نمبر چار مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا تین نمبر مشرق اگر اس پر حجت پوری ہو جائے تو مستحق نہیں ہے برائے خربول مسجد حرام آبادی آب. نہیں آ سکتا محدود حرم میں نہیں آ سکتا اس کے لیے اتنا بڑا گناہ یہ خوف اسے اس دوسری قسم جو ہے شیر جو انسان کسی کے خوف سے کسی واجبی چیز کو چھوڑ دے وہ شرک اصغر میں آئے گا مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم پر کون سی ذمہ داری دی ہے سورہ عال عمران کی آیت نمبر 110 میں کون سی ذمہ داری دی ہے کن تم خریدا بل معروف وطن کر اللہ, اللہ نے ایمان بلّا سے پہلے ہم پر ذمہ داری دی ہے امر نہیں من تو کا اعلان کرو سنت کا اعلان کرو شرک سے روکو منکر سے روکو اب انسان فلاں کی وجہ سے فلاں ناراض ہو جائیں گے فلاں کسی کے دبدبے کی وجہ سے کسی کے حیبت کی وجہ سے امر بل کو ترک کر دینا شیخ صالح حوضان اور تمام علماء تقریبا جو بھی کتاب و سنت کے حامی ہے ان کا اتفاق ہے کہ یہ دعوتی کام کو کسی کے حیبت اور کسی کے خوف سے چھوڑ دینا یہ شرک اصغر ہے کم سے کم دلیل میں وہ روایت پیش کی جس پر مختلف سندوں پر بحث کرتے ہوئے بعض علماء نے اس روایت کی توثیق کی کہ اللہ قیامت کے دن کہے گا اپنے بندے سے مار المنکر اللہ کرو کیا بات ہے جب تم نے منقرات کو دیکھا تو تم نے کیوں نہیں روکا تو بندہ کہے گا خشی الناس سے اللہ لوگوں سے ڈر گیا اگر میں کرتا تو وہ ناراض ہو جاتا اس کے چہرے پر شکن آ جاتی اور وہ ہمارے اوپر انعام نہیں کرتا ہم کو نوکری نہیں ملتی اور ہم کو ویسا نہیں ملتا یہ حق تو حقوش اللہ کہے گا میں زیادہ مستحق تھا کہ تم مجھ سے ڈرتا ڈر اور خوف سے مسلمان ہو کر کسی اپنے واجبی چیز کو چھوڑنا یا اس میں کوتا کرنا اے میرے دوست یہ بھی سیکریٹ شرک ہے دیٹ از سویٹ پوائزن یہ میٹھا زہر ہے یہ بھی شرک میں داخل ہے اور تیسری چیز غیر اللہ سے خوف کی خوفی فطری خوف انسان کی فطرت ہے انسان کوئی ڈندا لے کے آیا تو تھوڑا دل میں ڈر گیا سامپ کو دیکھا تو تھوڑا حبیت آ ٹھیک ہے مساسلات والسلام نے قبطی کو قتل کیا تو فخر از ابھی ترقم ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ کہ فرون پکڑ نہ لے فطری خوف ہے باؤ سے سفین موسا جب ان جادوگروں نے جب اپنا کرتب دکھلایا اور ان کے جتنے ان کی رسیاں تھی وہاں ازتہا بن کر پورے میدان میں وہ سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گئی تو موسا علیہ السلام کے دل میں تھوڑی سی خوراکوں پیدا ہوا تو یہ فطری خوف ہے یعنی یہ شرک نہیں ہے گناہ نہیں اللہ نے کہا کل نہ تخف ان کا اندر اگر توحید غالب رہے گی تو اللہ و خوف بھی ختم کرنے گا تو بہرحال اس کو جانے یہ شرک فل خوف شرق فی, فی المحبت شرق فل تو شرف فتح ان میں سے کس کی کس کی تشریح کی جائے ان میں سے ایک ہی تشریح میں کہتا ہوں شرک ف تا جیسے شرک فل الوہیہ میں شرک ف تا کیونکہ اس دور میں بہت یہ بیماریاں ہیں اسلامی نظام کے مقابلے میں غیر اسلامی قانون کو اختیار کرنا ایک قرآن و سنت کے مقابلے میں دنیا کے بنائے ہوئے قانون کو اختیار کرنا اسلامی نظام زندگی مقابلے میں یورپین کلچر کو اپنانا اور اس کو فوقیت دینا اس پہ راضی ہونا ایسے لوگ ایسے علماء اور ایسے عمرہ جو اسلام کے مقابلے میں کوئی نیا دین لایا جیسے تاکاریوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا اکبر نے دین الہی قائم کیا یا کچھ ایسا طریقہ اپنایا تو کچھ اسلام کی باتیں کچھ غیر اسلام کی چیزیں ماجو نے مرکب بنا دیا اکبر اس کو اختیار انسان کرتا ہے اس میں بھی خیر کا پہلو ہے بھی ہے یعنی اسلام اور غیر اسلام سب تہذیب کو ملا کر کے ماجو نے مرکب بنا دیا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ شرک اصغر نہیں بلکہ شرک کے اکمر ہے کوئی نہ تا وہی نتا تم نشیا تم ان لم شرین غالب ان سے انیس نمبر کی عادت اور اللہ نے انہی کے بارے میں کہا کہ حق بات واضح ہونے کے بعد معلوم ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ریوا حرام ہے سود حرام ہے اب ایک مولوی آئی ٹی وی پر بولتا میں نے خود سنا کہ اگر کوئی ہندوستان میں سود لے تو اس میں کوئی حرج نہیں دلی ہے کہ آمد تک اللہ نے حرام کیا سو کو اور اللہ نے کہا یا آمن اللہ احمد اللہ کروں رسول معلوم ہے خلاف جنگ ہے کہ نہیں جنگ اور بخاری کے الفاظ کہہ رہا ہوں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ ان حالات میں بہت ساری آیتیں سب سے آخری میں نازل ہوئی ان میں سے یہ بھی ایک آیت ہے بخاری کی روایت سب سے آخری آیت جو نبی صلی میں نازل ہوئی کیا ہے سوچی کی آئے ریبا کیا اب فہاں علم نے کہا دیا فنا بابا نے کہہ دیا تو یہ اس کی عبادت ہے یہ اس کی کیا ہے عبادت ہے اس لیے شیخ الاسلام المیہ نے کہا کہ علماء کی بھی عبادت لوگ کرتے ہیں اور عابدوں کی بھی عبادت کرتے ہیں علماء کی عبادت یہ ہے حلال حرام کے مسئلے میں ان کی عبادت کرتے اور عابدوں کی عبادت یہ ہے کہ ان کی باتوں کو سن کر ان سے تقرب حاصل کرنا کہ فلاں نے اگر نگاہ ڈال دی تو دلوں کی کیفیت بدل جائے گا اس لیے اس میں ہوتا ہے تصور شیخ کیا ہوتا ہے تصور شہر اور شیخ کی توجہ اگر فلاں پر ہو گئی تو اس کی کایا پلٹ گئی ارے کایا پلٹ گئی اگر یہی بات تھی تو پوری کایا ایک ہی مرتبہ پلٹ جاتی حضرت بلال نے جس کے گردن میں رسی ڈالی گئی رضی اللہ تعالی عنہ بلال رضی اللہ عنہ وہی بلال کو اللہ نے ایک وقت دیا کہ خانے کعبہ پر چڑھ کے ہزان دے اور اسی خانے کعبہ سے حضرت ابراہیم نے کہا الناس فنسو کی روایت حج کا اعلان کیا پوری دنیا میں اللہ نے پہنچا دیا اللہ کے نبی ایک دفعہ کعبہ کے چھت بچہ اعلان کرتے پوری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جاتے نہیں اتنی ساری مشقتوں کی کیا ضرورت نبی کی زمان سب سے پاکیزہ نبی کے پسینے میں مشکل زیادہ خوشرو اور نبی کو اللہ نے منتخب کیا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کے باوجود بھی سب کی کایا نہیں پلٹی اور یہاں پر توجہ ڈالنے سے کایا پلٹ جاتی ہے یہ میرے بھائیوں یہ بھی ہے شرک شرقا ہے شرک فل عبادہ ہے شرک شرف پہا عالموں کی بھی اور آبیدوں کی بھی ادائیگی یو پی کے بستی میں کوئی بہت محتاط بولنا ہے میرے پاس سب حوالے ہیں کہ جی فلاں صاحب ایک مدینے کے عالم تھے مدینی نسبت ہوتی تھی کوئی بھی ہو سکتا ہے اور میں اس کی میرے پاس سند ہے مطلب کہاں کے گزرے ہوئے سو سال ہو گئے گزرے ہوئے سو سال ہو گئے یا پچاس سال ہو گئے لیکن آج بھی ان کا تقرب اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رات میں روٹی پکتی ہے اور اس کو باسی رکھا جاتا باسی سمجھتے ہیں کہ نہیں ساؤتھ کے لوگ کیا بولیں گے باسی کہتے ہیں بادشاہ صاحب باسی رکھی جاتی ہے اور چٹنی کے ساتھ صبح میں مجیدوں کو کھلایا جاتا ہے کیونکہ فنا صاحب کو باسی روٹی اور چٹنی پسند تھی لہذا ہم کھائیں گے تو ان کی روح کو کیا ہوگی ٹھنڈے پہنچے گی وہ خوش ہوں اور اس کی دلیل ابھی آپ نے واٹساؤ پر سنا ہوگا کہ فنا کو ہم قبر میں کیا منہ دکھلائیں گے سمجھنے والے سمجھ رہے ہوں گے فنا اپنے باپ دادا کو قبر میں کیا منہ دکھلائیں گے بتاؤ کہ یہ کون سا شرک ہے کیا یہ بڑا شرک ہے یا نہیں ہے خبرہ بابا صاحب سوال کریں گے یا اللہ کے فرشتے سوال کریں گے من نبی لہذا اسلام اجنبیت کا شکار ہے اسلام اجنبی بن چکا اپنے لوگوں کے درمیان سنت پر چلنے والے بدت کے مقابلے میں تھوڑے ہیں توحید پر چلنے والے مشدش کرنے والوں کے مقابلے میں تھوڑے ہیں اور صحیح احمال کے ساتھ زندگی گزارنے والے فسادیوں کے درمیان تھوڑے ہیں اور ہم اور اسلام اور سلامتی کی دعوت دینے والے ارحابیوں کے درمیان تھوڑے ہیں اور اللہ کے نبی کی حدیث لا تقوم فریب کے ساتھ آئیں گے یعنی شربت کو شربت سمجھ کر پی لیا بوتل شراب کا ایسا زمانہ آئے گا لیکن شراب کو شربت سمجھ کر پیئیں گے شراب کا نام بدل لیں گے جو سمور آپ گئی اس میں آپ سچوں کو جھوٹا ثابت کریں گے جھوٹوں کو سچا ثابت کریں گے جو امانتار ہوگا اس کو خائم جو قائم ہوگا اس کو امانتار ثابت کریں گے زلیل خسیس کمتر آدمی گٹیا آدمی ناپاک کنڈا آدمی ایل ایل پی لکھ لوڑا پڑ پتھر ایل ایل پی فل ہمارے استاد کہتے تھے لکھ لوڑا پڑ پتھر ایسے لوگ زمین و سما کے مالک ہوں گے عزت و شہرت کے مالک ہوں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے زلیل خسیز آدمی لوگوں کے مسائل میں گفتگو کریں تو آج بھی وہی حال ہے توحید کے نام شرک شر کے نام توحید رکھ دیا گیا اور اسی لیے حضرت عمر نے کہا تھا گھر سے شیخ السلام نے نقل کیا ان الفاظ کو بعض لوگوں نے دوسرے الفاظ میں نقل کیا ان نماتن کو تو اسلام عروبطن عروبطن اسلام کی رستی آہستہ آہستہ ٹوٹتی چلی جائے گی سنت بدر بدر سنت بن جائے گی کب ادھر نشہ فل اسلام مل یاد فل جاہریت جب اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اسلام کو تو سمجھیں گے لیکن جاہریت کو شرک کو نہیں جانیں گے اس لیے ہمیں اس کو سمجھنا ہے تو مہاراج شرک فط سے متعلق آج بھی جو مسالک مشہور ہیں ہمارے کبار علماء نے دلائل کے ساتھ کہا ہے آپ پہلو اور بھی میں یہ کہ اگر جس کے اوپر حق بات واضح ہو جائے کتاب و سنت کی دلیل واضح ہو جائے اور اس کے بعد بھی قرآن و سنت کی دلیل کو چھوڑ کر اپنے امام علی مقام کے قول کو فوقیت دیتا ہے دلیل کو جانتے اور ہو سمجھتے ہوئے بھی یہ بھی شرک فتا ہے یہ شرک اکبر ہے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد ارادہ پر کلا میں نرم نازک اثر تو معلوم یہ ہوا شرک اکبر کی چند صورتیں آپ کے سامنے بتائی اور شرک اصغر چھوٹا شرک اس کی بھی دو قسمیں ایک ہے شرک کے ایک ہے شرک خفی شرک شیر کے اکبر منہانا ہوا واحد اور منہانا ہوا کفی شرک اکبر جو ظاہر ہوتا ہے شرک اصغر جو کھلا ہوا یعنی جو چھوٹا شرک جو نظر آتا ہے تو چھوٹا شرک جو نظر آتا ہے جیسے دیکھیے ربوبیت میں شرک یعنی ہے شرک چھوٹا لیکن بڑا شرک نہیں بڑے شرک چھوٹے شرک میں فرقی ہے شرک اکبر کا مرتکب ہمیشہ بھی جہنم میں ایک شرک اکبر کا جو مرتکب ہوگا اس کے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے شیر اکبر کے اوپر جنت کیا ہے رام ہے اور شیر کے اکبر کی وجہ سے اگر مرتکب اس میں حجت پوری ہو گئی تو وہ مسلمان کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا اور میاں بیوی میں کیا ہو جائے گا طلاق ہو جائے گی یعنی جنائی کی ہو جائے گی اگر بیوی مسلمان ہے لیکن شیر کے اصغر کا اگر کوئی مرتکب ہے تو جس عمل میں شیر پائے گیا وہی عمل باطل ہوگا اسلام سے وہ نکلے گا نہیں ہمیشہ ہمیں جہنم میں نہیں رہے گا کے تو شیر اصغر کی ایک مثال دیتا ہوں ربویت میں جیسے تعویذ لٹکانے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ شفا ملے گی تعویذ کے ذریعے یعنی اللہ شفا دے گا کس کے ذریعے اور سے سنجئے تعویذ شفا اللہ دے گا لیکن سبب کیا ہے تو جو سبب نہیں ہے اس کو سبب بنا لینا اللہ نے کہا پانی پیو تو پیاز بجے یہ شیخ تھوڑی نہ ہے اللہ نے کہا پانی پینے کے لیے سہم کھانا کھاؤ قوت پیدا کرو المومن ال لیکن تعویز کو اللہ نے شفا نہیں بنایا جس کو شفا اللہ نے نہیں بنایا اس میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ شفا دے گا لیکن تعویذ کے ذریعے شفا دے گا یہ شرک پھر ربوبیہ ہے شرک اصغر واضح ہے اور وہ تعویذ اگر کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ تعویذ میں اللہ نے شفا رکھی ہے فینب سے ہی تعویز لٹکاتے ہی کایا پلٹ جائے گی لیکن بہت ساری جگہوں پر وہ کیا انگوٹیاں ہوتی ہیں اور عقیدہ ہے کہ اس میں اس کو کلور پتی ہو جائیں گے ارب پتی ہو جائیں گے اس میں پتھر ہے اگر یہ عقیدہ ہے کہ کلور پتی ہو جائیں گے ارب پتی ہو جائیں گے یہ فی نفس سے یہ شرک اکبر ہے سلخیر انتر ہے تو یہ شیر کے اثبر کی ایک مثال ربوبیت کی عقیدے کے اندر اور دوسرا یہ تعمیر لٹکانے والا جو فیل ہوا یہ شرک فی الحال ہوا یعنی انسان عمل کے ذریعے ہوا یعنی جو انسان کی نگاہوں سے نظر آیا شرک فی الدال یعنی شرک اصغر میں عمل کے ذریعے نمبر دو نمبر تین شرک فی الوہیا شرک اصغر فی الوہی شرک اصغر فی الو ہوئی کے اندر شرک اصغر مثال کے طور پر فنا دیوار کو چھو لیا تو بہت روحانیت آ گئی ہے اور فلاں قبر پر حاضری دے دی تو دل کی کایا پلٹ گئی یعنی تبرک حاصل کرنا ان چیزوں کے ذریعے جس کے اللہ نے تبرک کا ذریعہ نہیں قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر زمزم تبرک ہے نا بھائی شفا ہے زیتون کا تیل کل مبارکہ زیتون کا تیل کھاؤ بھی لگاؤ بھی برکت ہے اب یہ کہ دیواروں کو چھوئیں گے قبر کو چھ کے برکت حاصل کرنا یہ جو ہے یہ سر کے اصغر فی الیا ہے اور شر کے اصغر فل, فل اسما و جیسے یہ کہنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بشید جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا ابن عباس کی جرمایت ہے تنی تنیل اللہ نیتن کیا نے مجھ کو کیا بنا دیا اللہ کا کیا بنا دیا شریک بنا دیا کہیں بھی خطر ہو گیا اور موضوع بھی ختم اجہل طریل اللہ ہے کیا تم نے مجھ کو کیا بنا دیا اللہ کا شریک بنا دیا یہ اسی طریقے سے بہت سے لوگ غیر اللہ کی کیا کرتے ہیں قسم کھاتے ہیں باپ کی قسم دادا کی قسم اور ایک بات میں دیکھا ہوں کہ غیر شوری طور پر ارے باپ یہ دیکھا گیا ارے باپ سنا کہ نہیں یہ الفاظ نکلتے غیر ارادی طور پر انسان کی نیت نہیں ہوتی ارے باپ یہ بھی شرک میں داخل ہے لیکن شرک ازگر اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ علم کی ضرورت ہے لہٰذا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ یہ دعا بڑھا کرو اللہ نوشری کا بیگا بنایا اور قسم کے بارے میں پاپ کی قسم تو اس لیے مسود کی روایت ہے خیر اللہ کی جھوٹی قسم کھانا یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اللہ کی جھوٹی قسم کھانا میں زیادہ محبوب ہے خیر اللہ کی سچی قسم کھانے سے معلوم یہ کہ غیر اللہ کی قسم کھانا چاہے سچی بنو یہ بھی بہت بڑا گناہ اور پاپ ہے اور قبولوں کو اور درگاہیوں کو اور قبر رستوں کو دیکھا گیا جب اللہ کی قسم جھوٹی کھلائی گئی تو کھا لیا لیکن بابا کی قسم اور فنا درگاہ کی قسم جھوٹی کھلائی گئی تو کھانے کے لیے تیار نہیں ورنہ آفت آ جائے گی مصیبت آ جائے گی یہ سب شرک کے جراثیم جو مسلمانوں میں پھیلے ہوئے ہیں ان تمام سے ہم کو آگاہ ہونا ضروری ہے اور ان تمام کا جاننا ضروری ہے اللہ ارب العالمین کے سمایہ اور صفات بات والا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معرفت عطا فرمائے اور حق پر استقامت دسی فرمائے کیونکہ شرط بڑا خطرناک ہے اور یہ تمام نواخیر میں سب سے اہم اور سب سے پہلا ہے باقی انشاءاللہ اللہ آہستہ آہستہ رفتار بڑھتی جائے گی تو صلی اللہ تعالیٰ خی رخل کے محمد وسام جی ارے باپ، ارے باپ صحیح بات ارے باپ جو آپ کہتے ہیں تو کس لیے کہتے ہیں ارے باپ جو آپ کہتے ہیں گویا کہ آپ کے دل میں باپ کا تقدس اور عزمت پیدا ہوئی کسی چیز جبکہ صحابہ اور سلف کسی اہم چیز پر یا تو اللہ اکبر کہتے تھے اللہ اکبر ان حصوں یا سبحان اللہ یہ لیکن ارے باپ گویا باپ کی تعظیم آپ نے کی اس چیز پر جبکہ اللہ کی تعظیم و تکریم میں غیر محسوس انداز میں آپ نے اس موقع پر باپ کو یاد کیا باپ کو یاد کیا اور اللہ کو یاد نہیں کیا باپ کی تعظیم کی اس لیے یہ شرک کے ہے کم از کم اور سے بچنا ضروری ہے نہ ہم کو سب کچھ ہے جی اگر اب آپ تعجب کی بات اگر آپ کہیں گے تو سب سے پہلی بات تعجب کے موقع پر اللہ کے نبی صلیمات کا خیری ری عمارا شر حضر من۔ آپ جو چاہیں آپ اپنی انجمن میں جس کو چاہے بے وفا کہ لیکن تمہاری انجمن نے تم کو جھوٹا کچھ تو کہنا اصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم نے خیر اور شر کے تمام راستوں سے آپ نے آگاہ کر دیا اور ابھی ابھی میں روایت پیش کرنے والا ہوں سنیے القما ابراہیم القما شر کے کتنے گیٹ ہیں تہتر سباب یہ سباب تہتر گیٹ غیر محسوس انداز میں لہٰذا یہ تعجب پر اس کو محمول نہیں کریں گے بلکہ تعجب نات تعظیم ہے تعجب نات تعظیم خیر اللہ کی تعظیم ہوئی غیر محسوس انداز میں اس لیے اس سے بچنا ضروری اگر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ صحابہ ضرور بیان کرتے کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے Allez, Zack lakash.